برانا مختار مارجن کو حضرت العلامہ طا بنیالی سے و مختلف و موضوعان پارا زمنگ دکان پتے اشاد تو سنت کیسٹ اینڈ سی ڈرکر دکان نمبر لازان اس دے مین چوک جہانگیرا روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو اہلکا کثیرا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفوا عن کثیر قد جاءكم من اللہ نور و کتاب لا منی سوبل سلا میو ویو مین ویم الا سی مستقی اے اہل کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا پیغمبر جو بیان کرتا ہے تمہارے سامنے بہت سی ایسی باتیں جن کو تم چھپاتے ہو کتاب سے گزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے تحقیق آ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی یعنی قرآن مبین اللہ اس نور کے ساتھ ہدایت دیتا ہے اس آدمی کو جس نے اس کی رضا کی پیروی کی ہدایت دیتا ہے سلامتی کی راہوں کی طرف اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف اپنے حکم سے اور ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھے رستے کی طرف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والا علی سید و مولانا محمد و بارک وسلیم گزشتہ درسوں میں, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورت مائدہ میں اللہ تعالی نے شرک کی دو قسموں کی نفی فرمائی ہے شرک کی پہلی قسم شرک فیلی ہے جس کو شرک مالی بھی کہتے ہیں یعنی اپنے مال جانور دولت سرمایہ اس میں سے بطور نظر و نیاز اگر حصہ نکالنا ہے تو صرف ہو اللہ کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ نظر دینا نیاز چڑھانا منت کا ماننا اس نظریے کے ساتھ کہ جس کے نام کی نیاز دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے اور وہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے اس عقیدے سے غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے گزشتہ درسوں میں, میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں شرک کی دوسری قسم جس کی اللہ تردید کرنا چاہتے ہیں اور آیت نمبر پندرہ سے اللہ تعالی اس کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے شرک اعتقادی یعنی یہ عقیدہ رکھنا اور یہ نظریہ رکھنا کہ اس پوری کائنات میں تصرف تسلط غلبہ اختیار اور ملک یہ چلتا ہے تو صرف اللہ, اللہ, اللہ کا. عالم الغیب ہر ایک کے حالات سے باخبر جو چاہے کرے جو مرضی میں آئے کرے یہ صفت اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کسی میں بھی پائی نہیں جاتی ہے اللہ نے اپنا کوئی اختیار مخلوقات میں سے کسی کے حوالے نہیں کیا سارے اختیارات اس کے اپنے پاس ہیں اللہ شرک اعتقادی کی نفی کرنے لگے ہیں تو نفی کرنے سے پہلے بطور تمہید اللہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یہ ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ اور جو نور میں نے قرآن کی صورت میں اپنے پیغمبر پہ اتارا ہے اس کو تسلیم کر پہلے کتاب کو اللہ ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ میرے آخری پیغمبر کو بھی مانو اور ان پر اترنے والی کتاب کو بھی مانو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر اللہ کے انعامات اور نعمتیں اور احسانات بے شمار ہیں انعامات میں سے اگر کوئی سب سے بھاری انعام اور سب سے وزنی احسان اگر اللہ نے انسانیت پر کیا ہے تو وہ دو انعام ہیں ایک کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا انعام قرآن مقدس ہے ہمارے لیے یعنی اس آخری امت کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ قابل فخر کوئی بات نہیں کہ جس نبی کا امتی اللہ نے ہمیں بنایا وہ نبی صرف نبی نہیں نبیوں کا بھی نبی امام المبیا ہے خاتم النبیین ہے افضل الرسل ہے اور اگر اللہ کوئی ایسا ترازو بنائے اور اس ترازو پر اللہ وزن کرنا چاہیں تو چودہ طبق اور پوری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں اور آمنا کا لال دوسرے پلڑے میں اور اللہ اس ترازو کو اٹھانے پر آ جائیں خدا گواہ ہے چودہ طبق جس پلڑے میں رکھے جائیں گے وہ اٹھ جائے گا اور میرے نبی پاک والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑا احسان اسی لیے تو صورت آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ میں نینا بار سفیم رسولمن انفسم اللہ نے فرمایا میں نے تجھے پیدا کیا اپنا احسان نہیں جتایا میں نے تجھے آنکھیں دی احسان نہیں جتایا میں نے تجھے سننے کے لیے کان دیے منت نہیں رکھی میں نے چلنے کے لیے پاؤں دیے احسان نہیں جتلایا پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے سوچنے کے لیے دماغ دیا رہنے کے لیے مکان دیا کھانے کے لیے روزی دی کاروبار کے لیے دکان دی کوئی انعام جو میں نے تجھ پہ کیا میں نے نہ منت چڑھائی نہ احسان کیا اللہ فرماتے ہیں نبی آخر اس کی آمد یہ میری اتنی بڑی نعمت تھی کہ میں تجھے یہ احسان جتلانا چاہتا ہوں لقد من اللہ علم منینا از با صفی ہم رسول من انفسم جب ہم نے آمنا کے لال کو تم ہی میں سے پیغمبر بنا کے تم میں بھیجا اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا میں نے یہ انعام کیا میں نے منت چڑھائی ہے مومنوں پر کہ میں نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو ان میں بھیجا اور سورت یونس میں قرآن پاک کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کل بے فضل اللہ بر رحمتی ہی فل ہو یہ قرآن میرا فضل ہے یہ قرآن میری رحمت ہے یہ قرآن میری مہربانی ہے اور جن لوگوں کو میں نے یہ رحمت عطا کی ان لوگوں کو چاہیے کہ اس رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کریں مسرت کا اظہار کریں کہ یا اللہ تو نے اس جیسی کتاب ہمیں عطا کر دی ہے دو نعمتیں اللہ نے اس امت پر بہت عظیم کی ہیں پیغمبر دیا تو سب سے اعلی سب سے اولا سب سے افضل سب سے اشرف سب سے اکمل سب سے اجمل سب سے آسن سب سے بالا قدر بالا تر بلند شان پیغمبر ایسا دیا اور کتاب اس امت کو ایسی عطا کی جس کے بارے میں فرمایا اننا نہن و نزل ن ذکر و ان لہو لہا اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم اور قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہی اس کو محفوظ کتاب بنا کے اس امت کو عطا کیا اس امت کو دو نیمتیں عطا کی چنانچہ سورت مائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں جس کو میں نے تلاوت کیا اور اس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا تھا اور بیان کر دیا تھا اللہ تعالی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ختاب کرتے ہیں یا آہ ل کتابیں ایک کتاب کا دعوی کرنے والو کہ ہمارے پاس طوریت موجود ہے اور, اور کتاب کا دعوی کرنے والو کہ ہمارے پاس انجیل موجود ہے یہود تو کا اور عیسائی انجیل کا بطور کتاب ہونے کا دعوی کرتے ہیں اللہ فرماتی ہیں تمہارے پاس وہ رسول آ گیا ہے جس رسول کے تذکرے تمہاری کتابوں کے صفحات میں بکھرے ہوئے جس کو تم پڑھتے ہو وہ پیغمبر میں نے تم میں بھیج دیے قد جاکم کم تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول یو بیے لکم وہ میرا پیغمبر بیان کرتا ہے تمہارے سامنے کثیرن بہت سی باتیں مما کم تم تخونا منل کتاب جو باتیں تم نے اپنی کتابوں کی چھپا کے رکھی ہوئی ہیں تو کی باتیں تم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہو انجیر کی باتیں تم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہو اپنے مفاد کے لیے اپنے وکار کے لیے اپنی درگاہوں اور درباروں کو سجانے کے لیے اپنی نظرانے اور آمدنیوں کو بڑھانے کے لیے اے یہودیوں اور عیسائیوں کے مولویوں اور پیرو جن باتوں کو تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اب زیادہ دیر یہ باتیں چھپ نہیں سکتی میں نے اپنا آخری پیغمبر بھیج دیا ہے تم چھپا کے دکھاؤ میرا پیغمبر بیان کر کے دکھائے گا جو لکم میرا پیغمبر بیان کرتا ہے وہ باتیں وہ کون سی باتیں آگے آ رہی ہیں اگلے درس میں اس کا ذکر کریں گے اس بات کا وہ بات بھی اللہ نے آگے بیان کر دیے کون سی باتیں میرا پیغمبر بیان کرتا ہے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں بہت سی باتیں جو تم نے چھپا رکھی ہیں اپنے مفادات کی خاطر کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے لوگ دور ہو جائیں گے اور اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے اور اپنے آپ کو तुमने بنانے کے لیے تم نے ان باتوں मेरा پردہ उन رکھا ہے میرا پیغمبر ان باتوں کو بیان کرتا ہے ایک بات تو میرا پیغمبر پچھلی ایتوں میں بیان کر چکا ہے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز جو ہے وہ کیا ہے میرا پیغمبر بیان کر چکا ہے انما ہررما علیکم کم مئیتا تم نے چھپایا میرے پیغمبر نے اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ نظر و نیاز منت چڑھاوے کے لائق جو ہے وہ صرف اللہ ہے جس نے مال دیا ہے تقسیم اس کے نام پہ ہونا چاہیے جو دودھ کا پیدا کرنے والا ہے وہ دودھ تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے جو چاول کو پیدا کرنے والا ہے بارش کا برسانے والا ہے زمینوں کو سیراب کرنے والا ہے تجھ کے تیرے ہاتھوں میں قوت دینے والا ہے اس چاول اور گندم میں سے حصہ بھی اس اللہ کے نام کا نکلنا چاہیے میرا پیغمبر یہ باتیں بیان کرتا ہے بافو ان کثیر اور یہودیوں کے مولویوں بہت سی باتیں تو میرا پیغمبر درگزر کر دیتا ہے تمہاری حرام زدگیاں جو ہے نا کئی تمہاری حرام زدگیاں تو وہ لوگوں کے سامنے بیان بھی میرا پیغمبر نہیں کرتا اس لیے کہ اس میں کوئی فائدہ فائدہ اس میں نہیں ہوتا تو میرے پیغمبر اس کو بیان نہیں کرتے ہیں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں جس کا پبلک کو فائدہ ہونا چاہتا ہے کچھ باتیں میرے پیغمبر بیان نہیں کرتے یہ بیان نہیں کرتے یہ بھی یہودیوں کو بتایا بھائی ڈر جاؤ پتا میرے پیغمبر نو سارا ہے خباستہ دا اور تی شرارت دا پتا ہے اگر وہ ذکر نہیں کرتے تو میرے پیغمبر کی شرافت سمجھو کہ وہ تمہاری خباستوں اور شرارتوں کا ذکر نہیں کرتے کئی باتوں سے در گزر کرتے ہیں میرے پیغمبر قد یا کم نور دو نعمتیں تھیں دو نعمتیں ذرا توجہ کرنا دو نعمتیں تھی ایک نعمت تھی رسول اکرم کی صورت میں اور دوسری نعمت تھی قرآن مقدس کی صورت میں چنانچہ آیت کے پہلے حصے میں رسول مکرم کا تذکرہ ہو چکا ہے نبی پاک کا تذکرہ ہو گیا کد رسول تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آ گیا تمہارے پاس ہمارے رسول آ جو لوگوں کے سامنے حق بات کو بڑا کھول کے میرے پیغمبر بیان کرتے ہیں رسول کا تذکرہ اللہ نے پہلے کر دیا ہے اب دوسری کس چیز کا تذکرہ ہونا ہے قرآن کا نعمتیں جو دو ہیں ایک رسول اکرم کا وجود ہے ایک قرآن مقدس ہے دو نیمتے ہیں رسول اکرم کا تذکرہ آیت کے پہلے حصے میں ہو گیا اب تذکرہ رہ گیا تھا قرآن کا اللہ نے فرمایا قد جا من اللہ نور تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی وقت کتاب مبین یہ عربی جاننے والے لوگ جانتے ہیں یہ واو جو ہے بعض اوقات یہ واو تفسیریہ استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واو بولو کیا کہتے ہیں واؤ تفسیریہ واؤ تفسیریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو پہلا جملہ گزر گیا ہے اور اس واؤ کے بعد جو جملہ آنے والا ہے پہلے جملے کی آنے والا جملہ تفسیر کرتا ہے پہلے جملے کی اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ نور کیا ہے نور سے مراد کیا ہے روشنی سے مراد کیا ہے اگر تمہیں پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی تو واو کہتی ہے مجھ سے بعد والا جملہ پڑھو بعد والا جملہ پہلے جملے کی کیا کر رہا ہے تفسیر کر رہا ہے بعد والا جملہ پہلے جملے کی وضاحت کر رہا ہے اس کی ایک مثال دے دوں آسان ہو جائے گا سمجھنا سورت فاتحہ میں اللہ فرماتے ہیں ایا یا کا ناب و عیا کا نسطین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اییا کا نابودو وا ای کا نستعین یہ جو اییا کا نابودو اور یا کا نسعین کے درمیان واؤ ہے یہ واؤ تفسیریہ ہے یہ واؤ تفسیریہ ہے اییا کا نابودو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیا ہوتی ہے عبادت عبادت کا مفہوم کیا ہے عبادت کا مطلب کیا ہے عبادت کا مقصد کیا ہے واؤ کہتی ہے بعد والا جملہ پڑھو کا نستعین ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں عبادت کیا ہوتی ہے غائبانہ پکارنا عبادت ہے غائبانہ مدد مانگنا عبادت ہے عیا کا نابودوں کی تفسیر کر دی کا نس نے یہاں جناب قد جا من اللہ نورن اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا کیا ہے نور اس نور سے مراد کیا ہے واؤ نے کہا اگلا جملہ پڑھو اگلا جملہ نور کی تفسیر کر رہا ہے قد جا من اللہ نور و کتاب مبین و کتاب مبین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا یعنی روشن کتاب آ گئی تو نور سے مراد کیا ہے <سلام> قرآن پاک نور سے مراد قرآن پاک ہے دو نیمتیں تھیں چنانچہ آیت میں اللہ نے دونوں نعمتوں کا تذکرہ کر دیا آیت کے پہلے حصے میں نبی اکرم کا اور آیت کے پچھلے حصے میں قرآن مقدس کا تمہارے پاس نور آ گیا آئیے, میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی جو تفسیر ہے یہ تفسیر کرنے کا حق کس کو ہے مجھے میرے باپ کو میرے پیر کو میرے استاد کو کسی دیوبندی بندی عالم کو کسی بریلوی عالم کو کسی شیعہ عالم کو قرآن کی تفسیر کرنے کے قواعد کیا ہیں اصول تفسیر کیا ہے پوچھئے علماء سے تفسیر کے اصول قاعدے اور ضابطے کیا ہیں قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے القرآن واضح قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے پہلا اصول تفسیر کا یہ ہے کہ اس کی تفسیر قرآن کے اندر سے دیکھو کسی اور آیت میں اس کی وضاحت تو نہیں کر دی کسی اور آیت میں اس کا بیان تو نہیں کر دیا مثلاً سورت فاتحہ میں کہا سراط اللہ زینا انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پہ انعام کیا کون ہے یہ انم علیہم جن کے رستے پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا یہ کون ہے فاتحہ میں نہیں بتایا سورت نساء میں جا کے اس کو بتایا اس کی وضاحت کر دی فرمایا اللہ انعم اللہ علیہم من النبیین و و شہدا و جن لوگوں پہ ہم نے انعام کیا وہ کون ہیں مننبی نا وصدیقینا و و صالحین اصول تفسیر کا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے کس میں دیکھنی چاہیے قرآن میں دیکھنی چاہیے کسی اور جگہ اس کی تشریح تو نہیں ہو گئی کسی اور جگہ اس کی وضاحت تو نہیں ہو گئی اور اگر قرآن اپنی تفسیر آپ کر دے تو پھر کسی اور تفسیر کی ضرورت ہے نہیں رہتی چلی ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں سفا نمبر ہے ایک سو چوہتر جی سفا نمبر ہے چھیانوے جی پیچھے سو تھوڑا سا آئیے جی سفا نمبر ہے چھیانوے سورت کا نام ہے سورت نساء ہمارے پاس جو قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کا سفا چھانوے ہے سورت کا نام ہے سورت نساء اور آیت نمبر ہے ایک بالکل کے درمیان میں آئیے جی مل گیا جی سورت نساء سورت نساء کی آیت نمبر 174 یا ایو الناس اے لوگوں قد جاکم برہان رب کم تحقیق آ گئی تمہارے پاس برہان دلیل سنت آ گئی تمہارے پاس دلیل سند حجت میں رب کس کی طرف سے تمہارے پاس دلیل پہنچ گئی حجت پہنچ گئی سند پہنچ گئی بہ انلنا علئی کم اور ہم نے نازل کیا الیک تمہاری طرف نورن ایک نور مبین واضح کس کو کہا بولیے کیا نازر کیا اللہ نے قرآن نازر کیا ہے پنزلنا کم نورم مبینہ اور ہم نے نازر کیا تمہاری طرف ایک نور مبین واضح قرآن نے اپنی تفصیل خود کر دی کہ نور سے مراد کیا ہے قرآن ہے ایک اور جگہ پہ چلیے جی سفر نمبر چار سو اکتالیس پہ جائیے جی سفا نمبر چار سو اکتالیس سورت کا نام ہے سورت شورا حامیم شورا سورت کا نام سورت حامیم شورا سفا نمبر چار سو اکتالیس جو ہمارے پاس قرآن ہے اور سورت شورا کی آیت نمبر باون بالکل تقریباً آخری ایتوں پہ آ جائیے جی آخری دو آیتوں پہ آ جائیے جی سورت حامیم شورا آیت نمبر باون و أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ کا اور اسی طرح ہم نے اتارا روح کو من امرنا اپنے حکم سے اللہ نے قرآن کو روح کہہ دیا جی جس طرح روح زندگی کی علامت ہے رو آئے تو زندگی پیدا ہوتی ہیں روح نکل جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہیں اللہ نے فرمایا قرآن روح ہے یہ زندگی کی علامت ہے اسلام کا شجر زندہ رہے گا تو قرآن کی وجہ سے و کزال کائینہ علئی کروح ہم من امرنا اور اسی طرح ہم نے اتارا روح کو من امرنا اپنے حکم سے ما کن تدری مل کتاب ولّی مان میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے نوٹ کیجیے شاید کو ما کم تدری میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے مل کتابوں کتاب کیا ہوتی ہے قرآن کیا ہوتا ہے آپ کو نبوت ملنے سے پہلے قرآن کا کوئی پتا نہیں تھا ما کم تدری مل کتابوں ول ایمان نہ آپ کو کتاب کا پتہ تھا نہ آپ کو ایمان کی تفصیلات کا پتا تھا نہ آپ کو کتاب کا پتا تھا نہ آپ کو ایمان کی تفصیلات کا پتا تھا آپ کو کتاب کا قرآن کا کوئی پتا نہیں تھا میرے پیغمبر تیرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قرآن جیسی کتاب اللہ مجھ پہ اتار دے گا ولا جالنا ہو نورا ولا جالنا ہو نورا لیکن ہم نے بنا دیا اس کتاب کو نور منشا من ہم ہدایت دیتے ہیں اس کتاب کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں چنانچہ یہاں بھی قرآن کو نور کہا گیا ولا کن جالنا ہو نور لیکن ہم نے اس کتاب کو کیا بنا دیا نور بنا دیا آیت تو ایک ہی کافی ہوتی ہے ایک آیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کی وضاحت کرنے کے لیے لیکن ایک تیسری آیت بھی دیکھتے ہیں سفر نمبر پانچ سو چار ہے جی تھوڑا سا آگے آئیے سفر نمبر پانچ سو چار ہے سورت کا نام ہے سورت تگاب اٹھائیسواں پارہ ہے اٹھائیسواں پارہ ہے سورت کا نام سورت تغابن اور سورت تغابن کی آیت نمبر آٹھ ہے جی اور جو صفہ ہمارے سامنے ہے پانچ سو چار اس کی دوسری سطر ہے جی ذرا دیکھیے فعام نو بلّہ پس ایمان لے آؤ کس پر اللہ پر و ہی کتنی چیزیں ہو گئیں اللہ پہ ایمان لے آؤ یعنی اللہ کی وحدانیت کو مانو اور اس کے پیغمبر کی رسالت کو مانو ون نور اللہ انزلنا اور ایمان لے آؤ اس نور پر جو ہم نے اتارا رسول کا الگ ذکر کیا نور کا الگ ذکر کیا فامنو بلّہ پس ایمان لے آؤ اللہ پر و ہی اور ایمان لے آؤ اس کے رسول پر ون نور اور ایمان لے آؤ اس نور پر اللذی انزلنا جس نور کو ہم نے اپنے پیارے پیغمبر پہ نازل کیا ہے اتارا ہے چنانچہ وہ جو سورت معائدہ کی آیت نمبر پندرہ ہے قد جاکم من جا نور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا جو معنی میں نے کیا کہ نور سے مراد ہے کتاب مبین نور سے مراد ہے قرآن مقدس میں نے قرآن پاک کی تین آیتوں کو بطور دلیل پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن نے اور جگہ پہ اللہ نے قرآن کو کیا کہا ہے نور کہا ہے تو اس آیت میں اللہ کے پیغمبر کا ذکر بھی ہو گیا اور اس آیت کے آخر میں قرآن پاک کا ذکر بھی ہو گیا اور اس کو نور قرار دے دیا لیکن چلیے ایک منٹ کے لیے ہم اپنے مہربانوں اور اپنے دوستوں کی بات ہی تسلیم کر لیتے ہیں ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نور تحقیق تمہارے پاس آ اللہ کی طرف سے نور وہ کتاب مبین اور کتاب روشن نور سے مراد نبی اکرم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد نبی پاک ہے ہمارے دوست یہ کہتے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ رسول کا ذکر تو آیت کے شروع میں آگیا تھا پھر اللہ نے دوبارہ کیوں ذکر کیا یہ تو فساد کے خلاف ہے یہ تو کلام کی بلاغت کے ہی خلاف ہے آیت کے شروع میں اللہ جب نبی پاک کا ذکر کر چکے ہیں پھر آیت کے آخر میں کرنے کی کیا ضرورت رہ گئی تھی لیکن ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے ایک منٹ کے لیے میں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اس آیت میں نور سے مراد نبی پاک ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اس نور سے مراد کیا ہے کون سا نور مراد ہے کم از کم لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ نور سے مراد کیا ہے نور کا مقصد کیا ہے کیا آپ کی ذات نور ہے کیا آپ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی تو آپ کی تخلیق بھی نور سے ہوئی ہے آپ کی ذات نور ہے اور بشری لباس آپ نے پہن لیا بشری لبادہ آپ نے اوڑھ لیا اور حقیقت آپ کی نور ہے کیا آپ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں یا نور سے مراد آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روشنی ہو جاتی تھی نبی پاک آئے حضرت آجا بیٹھی ہوئی تھی ان کو سوئی نہیں مل رہی تھی نبی پاک آؤ گئے تو پورا کمرہ ہی روشن ہو اور حضرت آشا کو سوئی مل گئی جی سوئی مل گئی کیا نور سے یہ مراد ہے جس طرح یہ کمکمے کا نور ہے جس طرح یہ ٹیوبوں کا نور ہے جس طرح یہ چاند کا نور ہے جس طرح یہ سورج کا نور ہے کیا نور سے مراد یہی نور ہے کم از کم عوام کو پبلک کو یہ تو سمجھانے کی کوشش کرو میں نے قرآن پاک کی تین آئٹیں مزید پیش کی ہیں جی میں نے یہ جی سورت تغابن کی آیت پیش کی ہے فامنو فا بلائے ورسولی۔ بن الزی انزلنا اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے اتارا ہے تین جگہ پہ اللہ نے قرآن کو کیا قرار دیا جی بولو قرآن کو کیا قرار دیا نور قرار دیا ابھی لائٹ چلی جاتی ہے ایک قرآن نے یہاں تقریباً تین سو قرآن پڑے ہوئے ہیں روشنی ہوگی پھر لوگوں کو بتاؤ نور کا مطلب کیا لوڈ شیڈنگ ہو جائے قرآن کھول دو روشنی ہو جاتی ہے تو پھر بتاؤ نہ لوگوں کو نور کا مطلب کیا ہے قرآن جو نور ہے اور تین ایتے میں نے پیش کی ہیں جس میں اللہ نے قرآن کو کیا قرار دیا نور قرار دی اور بعض لفظوں میں نور قرار دیا تو اس کا مطلب بتاؤ اس نور کا مطلب کیا ہے اکلی سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں قرآن کے لفظ سفید ہے کہ کالے کالا نور ہے نور کالا ہوتا ہے لوگوں کو بتاؤ نور کا مطلب کیا ہے قرآن کو نور کہا گیا میں نے تین آیتیں پیش کی جن آیتوں میں اللہ نے قرآن کو نور قرار دیا لیکن یہ اندھیرے میں رکھ دوں تو روشنی نہیں ہوتی لوڈ شیڈنگ ہو جاؤ تو یہ روشنی نہیں پھیلاتا تو نور کا مطلب کیا ہے امام الانبیاء سرور کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک نور تھی کہ نہیں تھی آپ کی زلفیں نور تھیں داڑھی مبارک آپ کی کالی ہے وفات کے وقت صرف سترہ بال سفید ہیں اور آپ کی زلفیں بھی کالی ہیں اور نور کالا نہیں ہوتا تو لوگوں کو بتاؤ نا نور کا مطلب کیا ہے قرآن نور ہے اور نبی پاک بھی اگر نور ہیں تمہارے من اللہ نور کے مطابق تو کم از کم لوگوں کو بتاؤ اس نور سے مفہوم کیا ہے مقصد اس نور کا کیا ہے ہمیں تو لوگ کہہ دیں گے یہ نبی کو نور نہیں مانتے ہیں یہ نبی کو نور نہیں مانتے ہیں یہ نبی کی توہین کرتے ہیں میں کم از کم اپنے حد تک یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا چلنا بیٹھنا سونا جاگنا سواری پہ چڑھنا سواری سے اترنا جنگ کرنا سلو کرنا خوشی غمی گھر میں آنا گھر سے نکلنا مسجد میں آنا مسجد سے نکلنا آپ کا دکھ آپ کا سکھ حتہ کہ آپ کا پاؤں مبارک جوتی مبارک میں ڈالنا بھی کم از کم میں نور سمجھتا ہوں میں <تصفح> آپ کی اس ایک ایک حرکت کو نور سمجھتا ہوں آپ کی ایک ایک حرکت آپ کا سفر نور آپ کا حضر نور آپ کا کھانا نور آپ کا پینا نور آپ کا چلنا نور آپ کا بیٹھنا نور آپ کا سونا نور آپ کا جاگنا نور آپ کی خوشی نور آپ کی گمی نور لباس کا پہننا نور لباس کا اتارنا نور رات کو بستر پہ آنا نور صبح کو بستر سے اٹھنا نور آپ کا جوتی مبارک میں پاؤں مبارک ڈالنا بھی نور ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں لیکن اس بھولی بھالی قوم بیچاری کو بتا تو صحیح نور کا مطلب کیا ہے یہ سمجھتے ہیں ٹیوب جیسا نور چاند جیسا نور سورج جیسا نور پھر مولوی صاحب کہتے بھی ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کیوں بھائی یہ ٹیوب نور ہے لوگ کہتے ہیں ہاں جی نور ہے اس کا سایہ ہے لوگ کہتے ہیں جی سایہ تو نہیں ہے تو پھر نور کا سایہ نہیں نہ ہوتا تو ہمارے نبی کا سایہ بھی تشبیح دیتا ہے ٹیوب کے ساتھ اور سمجھتا ہے میں نے نبی پاک کے نور کی تعریف کر دیے چاند کے ساتھ سورج کے ساتھ اور میرے مہربان کبھی ہم سے بھی پوچھا ہوتا ٹیوب کا نور نا کس نور ہے مسجد کے اندر ہے باہر سڑک پہ کوئی نہیں اور سڑک پہ جو کمکما لگا ہوا ہے اس کا سڑک پہ نور ہے اندر کوئی نہیں چاند کا نور پہلی کو نہیں ہوتا پھر ایستا ایستا بڑھتا ہے چودہویں کو پورا ہو گیا پھر گٹنے لگا چاند کا نور رات کو ہوتا ہے دن کو نہیں ہوتا سورج کا نور دن کو ہوتا ہے رات کو نہیں ہوتا سورج چڑا ہوا ہو بارہ بجے کا وقت ہو آپ دروازے بند کریں کھڑکیاں بند کریں روشن دان بند کریں درجے ساری بند کر دیں تو سورج کا نور کمرے کے اندر داخل نہیں ہوتا پھر قیامت کے دن سورج کا نور نہیں ہوگا چاند کا نور نہیں ہوگا یہ سارے بے نور ہو جائیں گے بھائی پاگل یہ کمکمے کیا ہیں یہ ٹیوبے کیا ہیں یہ چاند کیا ہے یہ سورج کیا ہے ان کا نور ناقص نور ہے اندر ہوتا ہے تو باہر نہیں ہوتا باہر ہوتا ہے تو اندر نہیں ہوتا دن کو ہوتا ہے تو رات کو نہیں ہوتا رات کو ہوتا ہے تو دن کو نہیں ہوتا اور میرے نبی کا نور اتنا کامل اتنا مکمل اتنا اکمل نور تھا کہ چمکا مکی اور مدینے کے اندر اور چین بلخ بخارا ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹریوں کو جا کے روشن کر کے رکھا اتنا آلہ نور لیکن لوگوں کو بتا تو صحیح نور کا مطلب کیا ہے میرے نبی کا نور تو قیامت کے دن بھی چمکے گا سورج کا نور نہیں رہے گا چاند کا نور نہیں رہے گا ایک شعر کہتا ہے لنا شمسن ولی فا کے شمس ف شمسی خیروم من شمس سمائی فشمس شمسن سے تتلو بعد فجری فمسی تتلو بعد ایشائی کیسے مانا کرو اس کا شہر کہتا ہے لنا شمسن ولیل آفا کے شمسو ایک ہمارا سورج ہے آمنا کا لال اور ایک آسمان کا سورج ہے فشمسی خیرم من شمسی سمائی لیکن ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے کیوں فشمسن نا سے تتلا او فجری لوگوں کا سورج تو اس وقت چڑھتا ہے جب پہلے روشنی پھیلنے لگتی ہیں فجر پہلے ہو جاتی ہیں اندھیرا پہلے دور ہو جاتا ہے اس کے بعد سورج نکلتا ہے فشمس نہ سے تتلؤ بعد فجری لوگوں کا سورج تو روشنی پھیلنے کے بعد چڑھتا ہے فشمسی تتلؤ بادل عشائی اور ہمارا سورج تو عشاء کے بعد بھی طلوع ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو راتوں میں بھی طلوع ہو جایا کرتا ہے نبی پاک کا نور آلہ نور ہے لیکن لوگوں کو بتایا جو جائے اس نور سے مطلب کیا ہے آئیے اب اس آیت کی طرف اسی آیت سے پوچھ لیتے ہیں سفر نمبر سو پہ آئیے جی نور سے مراد نبی پاک کی ہے مان لیا دوستوں کی بات ہی مان لی لیکن نور سے مراد کیا ہے وہ یہ آیت خود بیان کر رہی ہے جی سفر نمبر سو پہ آئیے جی میرا پیغمبر ایسا نور ہے جو لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کے توحید کی روشنی ملاتا ہے تو مراد ہوا نور ہدایت نور سے مراد نور ہے بولو بولو قرآن نور ہے کیا مطلب نور ہدایت کفر کے اندھیروں میں شرک کے اندھیروں میں گناوں کے اندھیروں میں بد امالیوں کے اندھیروں میں قرآن روشنی پھیلاتا ہے راہ راست دکھاتا ہے اور نبی پاک شرک کو کفر کے اندھیروں میں توحید و سنت کا چراغ جلاتے ہیں قرآن بھی نورے ہدایت اور میرا پیغمبر بھی نورے ہدایت, ہدایت, ہدایت یہ دونوں نور ہیں لیکن مراد ہے نورے ہدایت, ہدایت اب بھائی جو میں نے کہا تھا آپ کا کھانا نور آپ کا پینا نور آپ کا چلنا نور آپ کا پی... پہننا نور آپ کا مسجد میں آنا نور تجارت کا کرنا نور سفر میں جانا نور گھر میں پلٹنا نور مسجد میں آنا نور اس میں آئیے یہ اللہ اس نور کے ساتھ ہدایت دیتا ہے اللہ تعالی فرمانا چاہتے ہیں اور لوگوں تم بھی اس طرح کھایا کرو جس طرح میرا پیغمبر کھاتا ہے یہ ہے نور ہدایت تم بھی اس طرح سواری پہ چڑھا کرو جس طرح میرے پیغمبر آتے ہیں تم تجارت اس طرح کرو جس طرح میرے پیغمبر کہتے ہیں تم گواہیاں اس طرح دو جس طرح میرے پیغمبر کہتے ہیں تم شادی اس طرح کرو جس طرح میرے پیغمبر کہتے ہیں تم غمی اس طرح گزارو جس طرح میرے پیغمبر کہتے ہیں تم رات کو بستر پہ اس طرح آؤ جس طرح میرے پیغمبر آتے ہیں صبح کو اس طرح اٹھو جس طرح میرے پیغمبر اٹھتے ہیں اور تم پاؤں جوتی میں اس طرح ڈالو جس طرح میرے پیغمبر ڈالتے ہیں اے نور تھوڑا جہا اوکھا اے نور تھوڑا جہا اوکھا اس نور میں تجارت کرنی پڑتی ہے شریعت کے مطابق بولنا پڑتا ہے شریعت کے مطابق تولنا پڑتا ہے شریعت کے مطابق گھر میں رہنا پڑتا ہے شریعت کے مطابق اے نور تھوڑا جہا اوکھا اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا اے تھوڑی جی سوکھی گل یہ سوکھی گل ہے تھوڑے یہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے تو نور سے مراد ہے نورے ہدایت جہاں اللہ نے آیت ختم کی آگے فرمایا یہ تھی اب جب بھی کوئی عالم یہ آئے تلاوت کرے نا کد جا من اللہ نور ام و کتاب مبین اور بڑے دھلنے سے یہ پڑے گا مبین تک ہی پڑے گا آگے سارا پول کھلتا ہے نا آگے پڑے تو سارا راز ہی کھل جائے کہ نور کا مطلب کیا ہے آگے نہیں پڑھتا وہ ایک لطیفہ ہے نا کسی بندے نے نماز چھوڑ دی تو اس کو کسی نے کہا یار تو, نماز پڑھ. تو نے نماز کیوں چھوڑ دی ہے اس نے کہا قرآن کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں قرآن کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں بندے نے پوچھا قرآن یہی یہ کہتا ہے نماز نہ پڑھو انہوں نے کہا بالکل قرآن آتا نماز دے نیڑے بھی نہ جاؤ کہاں قرآن نے کہا بھائی کہ یا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس نے کہا تے اگے پڑھنا ساتھ جو آگے لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھنا تو کہتا ہے پہلے اس سے عمل کر لے بھی اگے پھر دیکھیں گے پہلے اتنی ایسے عمل کر لیے بعد میں پھر آگے دیکھیں گے اللہ سکارا اس حالت میں کہ تم کس میں ہو نشے میں ہو تم جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ آیا کرو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے نماز تو اس وقت پڑھے جب بندے کو پتا ہو کہ میں زبان سے ادا کیا کر رہا ہوں یہ ایت کا مفہوم تھا اسی طرح ہمارے دوست قد یاکم من اللہ نورم و کتاب مبین تک پڑھتی ہیں ان کو کہنا ہے بھائی مبین سے آگے بھی پڑھو نور کا مفون تو خود قرآن نے بیان کر دیا یہ اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں اکثر آج کچھ لوگ نئے آئے ہیں وہ بھی سن لیں گے یہ مثال رات کی تاریکی ہے گھٹا ٹو پندرہ چھایا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا باہر کوئی چیز نظر نہیں آتی ایک ڈرائیور ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے رات ایک دو بجے کا وقت ہے گھٹا ٹو پندرا ہے لیکن وہ ایک سو کلو میٹر کی رفتار پر گاڑی کو بھگائے لے جا رہا ہے سڑک پہ بھگا کے لے جا رہا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے کیوں اس کے سامنے دو لائٹیں ہیں اس کے سامنے گاڑی کے سامنے دو لائٹیں ہیں وہ دو لائٹیں سڑک کا نشیب و فراز اونچائی گہرائی اس ڈرائیور کو بتا رہی ہیں کیسی سڑک ہے کس طرح کا راستہ ہے وہ لائٹیں سامنے ہیں لائٹوں کو دیکھتا ہوا روشنی کو دیکھتا ہوا وہ گاڑی کو بھگائے لے جا رہا ہے اپنی منزل پہ اس نے لازمی پہنچ جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ لائٹیں اس کے سامنے جڑ رہی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں اگر تم زندگی کی سڑک پہ چلنے والے لوگوں اگر تم ایک ہاتھ میں میرے قرآن کی لائٹ اور دوسرے ہاتھ میں میرے پیارے پیغمبر کی سنت کی لائٹ پکڑ لو تو یہ زندگی کی گاڑی چلتی جائے گی اور سیدھی جنت تک پہنچ جائے گی یہ ہے نور کا مطلب قرآن نور ہے میرے پیغمبر نور ہیں میرے پیغمبر کی صفت نور ہے اور ذات میرے پیغمبر کی کیا ہے بشر, بشر, بشر ہے پھر ایک دفعہ پکا لو پھر ایک دفعہ پکا لو جو لوگ کہتے ہیں صرف بشر غلط اور جو لوگ کہتے ہیں بشر کوئی نہیں نور من نور اللہ وہ اس سے بھی زیادہ غلط اللہ کی کوئی جز نہیں نور من نور اللہ اللہ, اللہ کے نور میں سے کوئی چیز جدا ہو اللہ کی جز کسی چیز نے بننا ہو اس کا کوئی تصور نہیں ہے کل ہو اللہ حد اللہ حسمد لم یلد و لم نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس میں سے کوئی نکلا جو لوگ کہتے ہیں صرف بشر نور کوئی نہیں وہ بھی غلط اور جو کہتے ہیں بشر کوئی نہیں نور من نور اللہ وہ اس سے بھی زیادہ غلط عقیدہ پکا لو میں قرآن سے دونوں عقیدے ثابت کر دوں گا عقیدہ پکا لو جو میں آپ کو پکانا چاہتا ہوں میرے نبی کی ذات بشر ہے صفت نور ہے پکا لو اس کو میرے نبی کی ذات کیا ہے بشر ہے حقیقت کیا ہے بشر ہے تخلیق کس سے ہوئی مٹی سے آپ کی ذات بشر ہے آپ کی حقیقت بشر ہے اور آپ کی صفت کیا ہے دونوں چیزیں ثابت کر لیتے ہیں قرآن پاک سے ہم تو قرآن کے طالب علم دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہو جاتی ہیں جی سفا نمبر آئیے پچپن پہ جی میں ایک مطلق آیت آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد وہ آتیں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں خاص امام و کا ذکر ہے جی صلی اللہ <تصفح> لیکن ایک ایت ایسی دیکھیے جو عام ہے جی اور اس کو نوٹ کیجئے اگر دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے یہاں کچھ مہربان یا عزیز ہمارے دوست آئے ہو تو وہ اسے نوٹ کریں اپنے علماء سے جا کے پوچھیں جو میں ترجمہ کر رہا ہوں انشاءاللہ ہر عالم یہی ترجمہ کرے گا اس کے خلاف کوئی عالم ترجمہ نہیں کر سکتا میں اپنے ان دوستوں سے جو ہمارے ہم مسلک نہیں ہیں دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں میں ان سے کہتا ہوں نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے نہ آپ نے اپنے عالم کی قبر میں جانا ہے ہر ایک نے اپنی قبر میں جا کے اپنا حساب دینا ہے عقیدہ وہ نہیں جو میں کہتا ہوں یا میرا عالم کہتا ہے یا کسی کا عالم کہتا ہے عقیدہ وہ بناؤ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن ایک بات کو بیان کر دے اس کے بعد کسی کی رائے کو کوئی وقت نہیں ہے اور جو اس کے بعد کسی کی رائے کو وقت دیتا ہے یا پھر وہ اپنی دیواروں پہ سر مارتا رہے میرے دوستوں اور بھائیوں خاص کر کے اس آیت پہ غور کرنا ہے پچپن نمبر سفا ہے جو ہمارے پاس قرآن ہے تیسرا پارا ہے سورت کا نام سورت آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے انسی آیت نمبر ہے سورت آل عمران کی آیت نمبر انسی لکھ لو اگر آپ کے پاس کاغذ ہے پینسل ہے لکھ لو نہیں تو دل کی تختی پر لکھو کل اس کی تحقیق کرو میں یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے میری بات مانو اس کی تحقیق کرو علماء سے پوچھو کہ بتاؤ اس آیت کا کیا مطلب ہے رات ہم درس میں گئے تھے تو درس میں انہوں نے یہ ایت کھول کے دکھائی اس کا ترجمہ کیا بندے عالمی نے ترجمہ غلط تو نہیں کر دیا پوچھیے اپنے علماء سے تحقیق کیجئے تحقیق کی دنیا ہے جستجو کی دنیا ہے علم کی دنیا ہے ترقی کا زمانہ ہے آنکھیں بند کر کے کسی کے بھاگنے کسی کے پیچھے بھاگنے کا زمانہ نہیں ہے خاص کر کے میرے وہ دوست جو پڑھے لکھے ہیں کالج اسکول میں پڑھنے والے یہ ترقی کا زمانہ ہے تعلیم کا دور ہے سمجھ بوجھ کے کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے سورت آل عمران کی آیت نمبر اناسی ہے جی پڑھیے جی میں لفظی ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں بڑھاؤں گا جی بالکل لفظی ترجمہ کروں گا ما کانا لے بشرن ماں کانا لے بشرین یو تیا ہلا ہل کتاب ونگوتا سم یق کنو عبادلی مندون ولاکن کنو ربانی بینا کن تم تو علمون کتاب و بیما کن تم تد رسون ما نہیں کا میں جو مانا کروں گا اگر کوئی عالم اس میں کو غلط قرار دے دے جو مرضی سزا آپ دے لیں ماں نہیں کانا لائق مناسب ماں نہیں کانا مناسب لائق لے واسطے بشر کسی بشر کے نئی مناسب کسی بشر کے لیے نئی لائق کسی بشر کے لیے کون سا بشر کون سا بشر آئی اللہ تیا جس بشر کو اللہ کتاب عطا کرے جس بشر کو اللہ کتاب عطا کرے و جس بشر کو اللہ حکم عطا کرے و اور جس بشر کو اللہ نبوت عطا کرے میں ساری عادت کا معنیٰ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کیا الگ مفہوم الگ ہے یعنی وہ موضوع ہی الگ ہے اللہ تعالی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس بشر کو میں کتاب دوں جس بشر کو میں حکم دوں جس بشر کو میں نبوت دوں اس بشر کو یہ بات لائق نہیں کہ وہ میرے سوا اپنی عبادت کی لوگوں کو دعوت دیتا رہے اور وہ کہے میری عبادت کرو میری پوجا کرو بلا کن بلا کن وہ پیغمبر بشر وہ تو لوگوں کو کہے گا کہ رب والے بن جاؤ یہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں میں اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کتاب کس کو ملنی ہے ماں کانا لے بشر ماں کانا لے بشروتی اللہ ال کتاب ون حکم و کسی بشر کو یہ لائق نہیں کون سا بشر جس بشر کو اللہ کتاب دے جس بشر کو اللہ حکم دے جس بشر کو اللہ نبوت دے قرآن کی آیت اعلی عمران کی صفح اعلی عمران کی آیت نمبر اناسی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ نبوت ملنی ہے تو کس کو کتاب ملنی ہے تو کس کو؟ بشر, کو بشر بشر کے سوا نبی ہو ہی کو نہیں سکتا قرآن تو یہ کہتا ہے اور ہمارے دوست کہتے ہیں جو نبی کو بشر کہتا ہے وہ کافر ہوتا ہے جو نبی کو بشر کہتا ہے وہ بے ادب ہوتا ہے جو نبی کو بشر کہتا ہے وہ گستاخ ہوتا ہے بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر بشر کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر تو نوری ہونا چاہیے پیغمبر بشر نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے مہربانوں کا کہنا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ نبی ہوگا تو صرف کون ماکان شرین کسی بشر کو یہ بات جائید نہیں یہ میں نے مطلب ایک ایکت پیش کر دی جس میں سارے پیغمبروں کا ذکر ہے آئیے جی ایک ایکت دیکھتی ہیں جس میں صرف امام المبیا کا ذکر ہے جی سفا نمبر دو سو پچہتر جی ذرا جلدی کیجیے سفا نمبر دو سو پچہتر سفا نمبر دو سو پچہتر سولہ پارا سورت کا نام سورت کاف اور سورت کاف کی آخری آیت لکھ لیجئے اس کو بھی سورت کاف کی آخری آیت آیت نمبر ہے ایک سو دس ختم ہو رہی ہے سورت کاف جی دو سو سورت کا نام سورت کاف کل میرے پیغمبر اعلان کیجئے اللہ تعالیٰ نے اس آخری رکو میں اپنے پیغمبر سے کئی اعلان کروائے یہاں سے رکو شروع ہو رہا ہے دیکھیے کل ہلبی و کم بلک سری نام آل لوکان الباہر مداد الماتے ربی اب تیسرا کل آ رہا ہے میرے پیغمبر امام المبیا آپ اعلان کریں لفظی مانا کروں گا جی انما پکی بات ان بے شک لا شک تحقیق کل میرے پیغمبر آپ اعلان کریں انما پکی بات آنا میں بشر بشر ہوں مثلو ترا کوم تم مثلو مانند مثل تر کم تم میرے پیغمبر آپ اعلان کریں بے شک میں بشر ہوں مسلو کم تمہاری طرح میں اللہ نہیں ہوں میں اللہ کی سفتوں میں شریک نہیں ہوں جس طرح تم عالم الغیب نہیں میں بھی عالم الغیب نہیں جس طرح تم مختار کل نہیں میں بھی مختار کل نہیں جس طرح تم نفے نقصان کے مالک نہیں میں بھی نفے نقصان کا مالک نہیں جس طرح تمہارے بھی ماں باپ میرے بھی ماں باپ تمہاری بھی شادیاں میری بھی شادیاں تمہاری بھی اولاد میری بھی اولاد تمہارے بھی داماد میرے بھی داماد تمہارے بھی سسر میرے بھی سسر تمہاری بھی بیویاں میری بھی بیویاں تم بھی سفر کرتے ہو میں بھی سفر کرتا ہوں تم بھی سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں تم بھی پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں تم بھی بیمار پڑتے ہو میں بھی بیمار پڑتا ہوں تم بھی کبھی کبھی گھوڑے سے گر جاتے ہو میں بھی کبھی کبھی گھوڑے سے گر جاتا ہوں تمہیں بچو ڈنگ مار لیتے ہیں مجھے بھی بچھو ڈنگ مار لیتے ہیں تم, تم بھی بازار میں آتے ہو میں بھی بازار میں آتا ہوں تم کھانا کھاتے ہو میں بھی کھانا کھاتا ہوں میرے پیغمبر آپ اعلان کرے انا بشروم بے شک میں بشر ہوں تمہاری طرح مولا فرق کیا ہوا فرق کیا ہوا ان میں اور ہم میں فرمایا یو ہا فرق یہ ہے کہ میرے دروازے پہ جبریل بھی دربان بن کے آتا ہے یو <سلام> ہا میری طرف وہی کی جاتی ہے تمہاری طرف وہی نہیں ہوتی میری طرف فرشتہ آتا ہے تمہاری طرف فرشتہ نہیں آتا مجھے رب کے سلام آتے ہیں مجھے رب کے سلام آتے ہیں میں پیغمبر ہوں میں خاتم النبیین ہوں میں امام المبیا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں یو ہا میری طرف وحی کی گئی انما الہکم الحم واحد انما الہ کم میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے سچی سچی گل کرو یہ ہے جو میں نے اب پڑھی ہے سورت کاف کی آخری آیت اس سے کوئی اور واضح آیت بھی نبی پاک کی بشریت کے بارے میں ہو سکتی کس طرح اللہ تمہیں سمجھاتا کہ پیغمبر بشر ہوتا ہے بتاؤ کس طرح فبی ہدی سم باد قرآن ایک جگہ پہ دلائل دے دے دے دے, دے کے آخر میں کہتا ہے فب عی ہدی سم باد یو لوگوں میری گل نے مننی تک کیندی گل مننی نے کس کی بات ماننا چاہتے ہو اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو کس بات پہ ایمان لانا چاہتے ہو کس کی بات کو ماننا چاہتے ہو اس سے واضح آیات اور کیا ہو میں بشر ہوں تم جیسا میرے نام لینے کی عادت نہیں مجھے کسی عالم کا لیکن میں نام لے رہا ہوں آج احترام کے ساتھ صرف آپ کو بتانے کے لیے بریلوی مذہب کے موجد مولانا احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنے قرآن پاک کا جو ترجمہ انہوں نے کیا کنزل ایمان غالباً اس کا نام ہے کنز ایمان اور عرب کنٹری میں اس پر پابندی عائد ہے پوری عرب کینٹری میں وہ ترجمہ نہیں جا سکتا سعودی عرب میں اس پر پابندی ہے تمام ارب ممالک میں اس ترجمے پر پابندی لگائی گئی ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے کل ان نمان ابشر اس کا ترجمہ کیا میرے پیغمبر تم فرماؤ میرے پیغمبر تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں میں تم جیسا ہوں ظاہر صورت بشری میں ظاہر صورت بشری میں میں تم جیسا ہوں قرآن کی اور کیا تحریف ہوتی ہے یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس کے لفظوں میں تحریف ہو نہیں, نہیں ہو سکتی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ, اللہ, اللہ نے لیا ہے یہودیوں کے مولویوں اور پیروں نے اپنی کتابوں کے الفاظ میں تبدیلی کر دی تم الفاظ میں تبدیلی تو نہ کر سکے لیکن تم نے اس کے ترجمے میں تم نے اس کے معنی میں تبدیلی کی تم فرماؤ میں ظاہر صورت بشری میں ظاہر صورت بشری میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر کا ظاہر اور ہے باطن اور ہے شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ ظاہر میرے پیغمبر کا اور تھا باطن میرے پیغمبر کا اور تھا تم فرماؤ میں ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہوں سوال میرا یہ ہے کل ان آنا بشر مسلوکم یہ پانچ حرف جو ہیں ان میں ظاہر صورت کس کا مینا ہے کچھ خدا کا خوف کرو اس میں ظاہر بشری صورت ان پانچ لفظوں میں سے کس کا مانا ہے بالکل صاف مانا ہے میرے پیغمبر آپ کہہ دیں کی بات میں بشر ہوں مسلو کو موہ ایک مولوی صاحب نے اس ایت کو پڑھا تو مولوی صاحب کہتے ہیں وہابیاں سمجھی نہیں ہے ایت اس سے ایک آنا محظوف ہے انا ماں آنا آنا آنا کل انما انا ماں آنا آنا بمینا میں مولوی صاحب کہنے لگے یہ اصل میں دو آنا آنا تھے ایک ہزف ہو گیا تین چبری لا کے دسیا بھی ہزف ہو گیا ایک ہزف ہو گیا ہے اصل میں ایت یوں تھی انما انا ان انما آنا آنا بشرم مثلکم مائم مائم بشر مثلکم میں میں بشر بشر ہڈیار ہوندے نے یہ علماء نے مانے کی ہیں جناب اور ایک مولی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں ما, یہ ماں یہ ہے جو, جو ہم نے مینا کیا ما کان لے بشر وہاں ہم نے ماں کا کیا کیا نہیں وہاں ہم نے ماں کا مینا نہیں کیا تو مولی صاحب کہتے ہیں یہ ماں یہ ما بھی نافیہ ہے اس کا مینا بھی نہیں ہوگا بے شک میں بشر نہیں تم جیسا بے شک میں بشر نہیں تم جیسا میں آکھیا بچو اتے تو انہیں ماں نافیہ بنا چڈیا ذرا اگے پڑھ یو ہائی لیا این ماں یو ہا الیا انا ماں اگے پھر ماں آ گئی آئی بچا اپنی ماں نو ہا لیا انہ ماں الا ہوں کو ملا ہوں واہ کر میں نفی والا میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا علا ایک علا کوئی نہیں <سؤال> کرنا میں نہ کیوں جان چھڑانے کے لیے تعریف کرتے ہو صاف <سؤال> لفظوں میں تسلیم کرو میرا مسلک ثابت ہو گیا لوگوں میرا مسلک ثابت ہو گیا جو میں تمہیں عقیدہ بتانا چاہتا تھا نبی پاک کی ذات کیا ہے حقیقت کیا ہے دلیل سورت کاف کی آخری देख... آیت انا بشرم مسل کم ذات بشر قرآن سے ثابت ہو گئی اور میرے نبی کی صفت کیا ہے بولو بولو صفت کیا ہے کہاں سے ثابت ہوا سورت مائدہ کی آیت نمبر پندرہ سے کب جا کم من اللہ ہے نوروم و کتاب مبین یادی بلّا ساڈا عقیدہ تے قرآن ثابت نبی کی ذات بشر ہو گئی اور آپ کی صفت جو ہے وہ کیا ہو گئی نور اس پر بڑی روشنی ڈالی جا سکتی ہے لیکن یہ تو ہم نے درخت کا سلسلہ شروع کیا ہے کوئی ایک دو درد کی گال ہے کوئی قرآن بھی رہنا دعا کروسی بھی رہ بھی ہے ایک اعلان سن لیں کوئی آدمی نہ جائے ایک منٹ بھائی ایک اعلان میرا سن لیں آپ یقینا خوش ہوں گے یقینا لازمن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر مہینے کے انگریزی مہینہ اس کے جو پہلے تین جمعے ہیں اس میں تو قرآن کا درس ہوگا تین جمعوں پہ تین جو پہلے جمعے ہیں اسی طرح قرآن کا درس چلتا رہے گا ہر انگریزی مہینے کا جو آخری جمعہ ہوگا اس میں انشاءاللہ شاء اللہ در سے حدیث ہوگا جی ہم چاہتے تھے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ امام المبیا کے فرامین اور آپ کی احادیث سے مبارکہ کا ترجمہ بھی لوگوں کو سنایا جائے کیوں بھائی یہ خیال ہمارا ٹھیک ہے یا غلط ماشید. آپ خوش ہوئے یہ سن کے ماشید. آپ خوش ہوئے تو میں یہ آپ سے ارد کروں گا کہ آپ تمام حضرات آئندہ جمعہ درس حدیث میں جو آنے والا جمعہ ہے یہ مہینے کا آخری جمعہ ہے آنے والا جمعہ مہینے کا آخری جمعہ ہے جی آپ تمام حضرات آنے والے جمعے میں درس سے حدیث سننے کے لیے اس سے زیادہ شوق رکھتے ہوئے تشریف لائیں گے جی इंशाला. آپ پورا ہفتہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں گے इंशाला. کہ درس حدیث ہونا ہے بھائی آپ اپنے دوستوں کو احباب کو پڑوسیوں کو رشتے داروں کو اس بات کی دعوت دیں گے کہ بھائی اس چومے کو درس حدیث ہونا ہے اور ہم نے حدیث کا درد سننے کے لیے جانا ہے آپ بھی تشریف لائیں گے اپنے ساتھ اپنے احباب کو بھی آپ دعوت دیں گے یہ چھوٹے چھوٹے اشتہار چھپے ہوئے ہیں جی در حدیث کے باہر سے آپ کو مل جائیں گے ہر بندہ یہ اشتہار لے جائے اپنی قریبی مسجد میں دکان جہاں پہ وہ رہتا ہے جہاں کام کرتا ہے وہاں کسی جگہ اس کو چسپا کر دے مسجد میں چسپاں کر دے آگے پہنچانے کی کوشش کرے باہر سے آپ کو اشتہار مل جائیں گے کوئی بندہ ایک اشتہار لینا چاہتا ہے دو اشتہار لینا چاہتا ہے وہ باہر سے لے لے جی اگر جماعت ہو رہی اور امام قرات کر رہا ہو اور ایک مقتدی اس وقت جماعت میں شریک ہو تو اس کو سنا پڑنی چاہیے نہیں پڑنی چاہیے جی جادو کا ہو جانا ہو سکتا ہے جادو احادیث میں اس کا ثبوت بھی ہے اور آخری جو دو صورتیں ہیں کل آؤز بیربن ناس کل آؤز یہ اسی کی توڑ کے لیے آپ پر اتاری گئی تھی لیکن اس کے توڑ کے لیے کسی مشرق کے پاس جانا اور اس سے تعویز کا لینا جس میں شرکیہ لفظ استعمال ہوں یہ سرا سر غلط ہے دینے والا بھی مشرق ہوگا لینے والا بھی مشرق ہوگا اس میں اگر شرکیہ لفظ ہوں اگر شرکیہ الفاظ نہ ہوں قرآن کی کوئی آیت لکھی جائے اور اس کو موثر حقیقی نہ سمجھا جائے کہ اس میں شفا ہے یہ پہنوں گا تو شفا ہوگی اس کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے اور قرآن کی کوئی آیت لکھی جائے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے یہ دعاؤں کی پرچیاں ہیں دعا کر لیں جی کے لیے اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وسلات وسلام علیہ صیر السلیم علی رائے و... دارا نظر سوکھتی ہے مگر